مرادرانی اسلام واجب الحترام بزرگوں دوستوں بھائی ہو عزیز نوجوان سلسلہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروس میں الحمد کہ ابتدائے آفرینس سے لے کر ہم نے غزوہ غزوک تک واقعات جو تھے سیرت کے دہرائے غزو تبوک کی واپسی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو راستے میں چودہ منافقین کے نام جو تھے وہ حضرت حذیفہ کو بتلا دیے اور دوسرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدین منورہ میں پہنچے تو مسجد زرار جو بنی تھی منافقین کی سازش سے جسے بنی عامر ایک شخص تھے یہودی تھا جس نے منافقین مدینہ سے رابطہ کیا کہ اب مسلمانوں کی قوت سے براہ راست کھل کر ٹکر لینا جو ہے وہ بہت مشکل ہے اب اس کا حل یہ ہے کہ ہم اندرونی طور پر مسلمان کہلا کر مسلمان بن کر مسلمانوں میں شامل ہو کر مسلمانوں کو اور اسلام کو ایسے ایسے نقصان پہنچائیں کہ پھر ایک دفعہ ان کی قوت اور شان جو ہے وہ ختم ہو جائے تو اس کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہمارے پاس کوئی مرکز ہو تو تم لوگ مسجد بنا لو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی اس کا افتتاح کراؤ اور میں کچھ عرصے کے بعد پھر اس مسجد میں بطور خطیب اور بطور امام پہنچوں گا اور پھر میں وہاں بیٹھ کے سازشوں کو کنٹرول کروں گا اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گزبۂ تبوک سے واپسی میں تشریف لائے تو آپ نے مالک اپنے دخشن کو حکم دیا کہ فورن جوانوں کا ایک دستہ لے کر جاؤ اور مسجد کو توڑ دو اس پر اللہ نے قرآن پاک میں بھی وہ آیات نادل فرمائیں کہ ولدی نتخو مسجد زرارن و کفرن و یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی مسجد بنائی لیکن مسلمانوں کو ملانے کے لیے نہیں مسلمانوں کو توڑنے کے لیے ورنہ اللہ نے جو مساجد بنائی ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ پانچ دفعہ آدمی ایک دوسرے سے جڑ جائیں ہفتے میں پورے محلے کے لوگ جو ہیں جمعہ والے دن جڑ جائیں اور پورا علاقہ جو ہے وہ عید کے دن پہ جڑ جائے تاکہ مسلمان ایک دوسرے کے احوال سے باخبر رہیں ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک رہیں ان میں اجتماعیت پیدا ہو ان میں اتحاد و اتفاق پیدا ہو اور پانچ دفعہ دن میں ان کو ایک مقام پہ اکٹھا کیا جائے لیکن انہوں نے تو مسجد بنائی ہے مسلمانوں کو لڑانے کے لیے یہ تو اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے مسجد کا نمونہ بنا رہے ہیں تو اس سے ہمیں یہ مسئلہ بھی ملا کہ اگر کوئی بندہ نفوز باللہ اس نیت کے ساتھ مسجد بنائے تو اس کو وہ مسجد کا احترام حاصل نہیں ہو <تصفح> بہرحال وہ مسجد بھی توڑ دی گئی اور اس کے فوراً بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی میں بہت بڑے اجتماع سے خطاب فرمایا اور اس کے بعد چھتیس منافق ہیں جن کا حضور نے نام لے لے کے فرمایا کہ اخر جیا فلان اخر جیا فلان اخر جیا فلان, فلان کہ فلان تم بھی منافق ہو نکل جاؤ تم بھی نکل جاؤ تم بھی نکل جاؤ تو یہ منافقوں پر اتنی کاری ضرب لگی کہ پہلے چودہ آدمی کا راز پکڑا گیا چھتیس آدمیوں کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر بتلا دیے مسجد زرار کا منصوبہ بھی ان کا خاک میں مل گیا اور مسجد کو بھی توڑ دیا گیا تو یہ ایک ایسی ضرب تھی منافقین پر کہ یہود تو پہلے نکل چکے تھے وزیر منورہ سے اب جو ان کے بچے کھچے منافقین تھے ان کی بھی کمر ہمیشہ کے لیے ٹوٹ گئی اور اسی غم کے صدمے آ کر عبداللہ اب نے جو منافقوں کا سردار تھا وہ بھی مر گیا اس نے کہا اب کیا جینا ہے؟ اور یہ عبداللہ وہی اپنے سلول وہ ہے کہ جس کو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے اور یہ سب سے بڑا یعنی یوں سمجھیں کہ منافقین کا جو ہے وہ سردار تھا اور یہی وہ آدمی تھا جس نے سید عائشہ رضی اللہ تعالی تعالیٰ عنو پہمت لگائی یعنی یہ سب سے بڑا قبیض تھا لیکن جب آپ کو اس کی بیماری کی اطلاع ملی تو حضور عیادت کے لیے بھی تشریف لے گئے اور حضور نے فرمایا جب یہ مر جائے تو مجھے اطلاع دو آپ نے اپنا قویس مبارک بھی دیا اور کہا اس کا جنازہ بھی میں پڑھاؤں گا اور اس کے بیٹے سے کہا کہ میرے اس قویس میں اس کو کفن دے دو اصل میں بعض علماء نے اس پر تاقی کی بات جو لکھی ہے وہ یہ ہے کہ جب جنگ بدر ہوئی تھی تو حضور کے چچا بھی قید ہوئے تھے عباس تو ان کا قمیض پھٹ گیا تھا اور کسی کا کمیز ان کو پورا نہیں آیا تھا تو یہ عبداللہ ابن ابئی نے آ کر کمیز پیش کیا کہ یا رسول اللہ آپ کے چچا ہے آپ میرا کمیز دے دیں ان کو پورا آ جائے گا تو وہ کمیز لے کر حضور نے ان کو دیا تھا تو حضور نہیں چاہتے تھے کہ اس منافع کا احسان مجھ پر رہے اور قیامت والے دن اس احسان کی وجہ سے اس کو رعایت ملے اس لیے حضور نے دنیا میں کمیز دے دیا اور جب جنادے پڑھانے کا وقت آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے رض کیا کہ حضور لا لاتے آپ اس پہ جنازہ نہ پڑھے یہ تو وہ ہے عبداللہ ابن بھائی رئیسل المنافقین اس نے عہد میں کیا کیا اس نے غزب خیبر کے موقع پہ کیا کیا اس نے خندق کے موقع پہ کیا کیا اس نے سید عائشہ کے عب کے مسئلے میں کیا کیا آپ اس کا جنازہ پڑھا رہے ہیں اور اللہ نے فرما دیا ہے کہ آپ ان کے لیے اگر ستر دفعہ بھی بخشش مانگے تو اللہ ان کو معاف نہیں کریں گے حضور نے فرمایا ہو سکتا ہے عمر میں ستر سے بھی زیادہ مانگ لوں بہرحال حضور نے جنازہ پڑھا دیا جنازے پڑھانے کے بعد اللہ نے قرآن میں یہ حکم نازل کر دیا کہ بلا تسلیہ کہ میرے نبی آئندہ ان کے مرنے پر کسی منافق کی میت پہ نہ جنا دانا پڑے بلا تو نہ اس کی قبر پہ جائیں یہ تو اللہ کے بھی دشمن اللہ کے رسول کے بھی دشمن تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے جو تھی وہ قبول ہو گئی تو یہاں سے اور نے مصرا نکالا کہ آدمی چاہے حضور پاک کا کمیز جو ہزور کے بدن مبارک کو لگا ہو اس سے شان والا کپڑا دنیا میں کون سا ہو سکتا ہے لیکن اگر اس میں بھی کفن ملے اور آدمی بے ہو تو کوئی فائدہ نہیں دیتا اسی لیے جیسے کوئی خلاف کعبہ لے جائے کوئی لکھا ہوا آیت الکرسی کی چادریں ڈالتے کوئی فائدہ نہیں دیتی جب تک کہ اندر ایمان اور امن سالا اور یہی وہ نو ہجری ہے جس میں ام میں کلسوم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بھی وفات پا گئی اور یہی وہ نو ہجری ہے کہ جس کو محرقین نے عام وفود قرار دیا ہے کہ یہ وہ سال ہے کہ جس میں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لگاتار وفد آئے وفد بنی عامر آیا بنو عامر ایک کبیتا تھا ان کا وفد آیا ان کے اندر دو آدمی تھے ایک کا نام عامر تھا اور ایک کا نام ارمد ابن قیس یہ ارمد ابن قیس جو ہے یہ تلوار چلانے میں اتنا بڑا ماہر تھا کہ اس کی تلوار کی دنیا میں بڑی دھوم تھی کبھی یہ بڑا فن تلوار سے کیونکہ تلوار چلانا بھی ایک فن ہے لکڑی چلانا بھی ایک فن ہے بندوق چلانا بھی ایک فن ہے آج کل تو خیر دنیا ہی بدل گئی نا آج کل تو وہ جنگیں ہی نہ رہیں آج کل تو جدید جنگیں ہیں جدید ٹیکنالوجی ہے ریموٹ کنٹرول پہ آپ ایک بٹن دبائیں اور دوسروں کا ملک دعا کر دیں آج کل تو کوئی نہ بہادر ہے نہ بزدل ہے آج کل تو جدید وسائل و آلات کی جس کے پاس فراہمی ہے وہ طاقتور ہے اور نہیں ہے تو کمزور ہے لیکن اس دور میں نیزابازی تیر اندازی تلوار چلانا لکڑی چلانا ایسے کشتی کرنا یہ چیزیں بڑی فن سمجھا جاتا تھا تو یہ تلوار چلانے میں اتنا بڑا ماہر تھا اور اتنی بڑی اس کے پاس قوت اور طاقت تھی کہ عرب میں اس کا شعرا تھا یہ اب بظاہر تو قبیلہ اسلام لانے کے لیے آ رہا ہے لیکن ان دونوں نے آپس میں مشورہ کیا ابن قیس نے اور عامر نے انہوں نے آپس میں مشورہ کیا عامر نے کہا کہ اگر میں ملاقات کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو باتوں میں مشغول کر دوں اور حضور کی توجہ جو ہے وہ میری طرف ہو جائے تم تلوار سے حملہ کر دیں مجھے آپس میں طے کر کے آ گئے کبیلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور آ کے ابھی اسلام نہیں لے آئے انہوں نے باتیں کرنی شروع کی اور جناب عامر نے بڑی لمبی لمبی باتیں اور بڑی لمبے لمبے سوال اور تاکہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مشغور رکھے اور پھر اشارہ کرے اربت کو بھی تلوار سے حملہ کرو لیکن اربت جو ہے چپ بیٹھا ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ کچھ نہ ہوا آخر وہ ملاقات ختم ہو گئی مجلس ختم ہو گئی اٹھ کے چلے گئے اس نے کہا ماں بھیک یار تمہیں کیا ہو گیا تھا اس نے کہا خدا کی قسم ہے میں کیا کروں میں جب بھی تلوار پر ہاتھ رکھتا تھا نا حضور کے درمیان اور میرے درمیان تو آ جاتا تھا اب میں تیری گردن کیسے اڑا دوں تو اللہ نے اپنے نبی کو اس انداز میں محفوظ رکھا اور یہ دونوں جو تھے اور ان کا راج واپس چلے گئے اسلام نہ لے آئے اے دونوں نے ایک رستے میں بستی تھی بنی سلول کی اسی عبداللہ ابن عبید ابن سلول والوں کی بستی تھی جس میں انہوں نے قیام کیا اور خدا کی شان دیکھیں کہ اس عامر کو تو تعاون نے پکڑ لیا اور رات کو آ کے سلولیا میں ٹھہرا اور تعاون کی گلٹی نکلی ایک عذاب ہے اللہ معاف کر تو اس نے بستی والوں سے کہا کہ فاتونی نہیں فرسی میرا گھوڑا جلدی لے آؤ یہ میرے لیے بہت عبرتناک موت ہوگی کہ میں تعاون کی بیماری سے تڑپتا ہوا سلولیا کی بستی میں پڑا ہوں اکیلا مر جاؤں چلو میں گھوڑے پہ بیٹھ کے یہاں سے تو نکل جاؤں نا لیکن آپ گھوڑے پہ بیٹھ نہیں سکتا تھا گرا مر گیا اور یہ عامر کی موت اس طرح آئی اب اربد جو ہے وہ جناب بستی سے نکلا اور گھوڑے کو بگایا کہ کہیں مجھے بھی تعاون نہ پکڑ لے میں بھی تعاون کی بیماری میں مبتلا نہ ہو جاؤں آسمان سے بجلی گری اور اس کو جلا کے اسی وقت خاکستر کر گیا وہ بھی مر گیا اب بنو عامر قبیلے کو پتہ چلا ان نے کہا بھی یہ دو سرداروں نے سازش کی تھی ان کو تو اللہ نے سزا دے دی ہے یہ دلیل ہے کہ اللہ کا نبی سچا نبی ہے وہ سارے کا سارا قبیلہ واپس آ کے مسلمان ہو گیا ان کے بعد وفد آیا بنو کیس کا بہت بڑا معروف قبیلہ تھا ان میں ایک ان کے سردار تھے احنف اپنے قیس جب یہ قبیلہ مدین منورہ میں پہنچا تو کبیلے والے تو جناب فوراً دوڑے سیدھے کی خدمت میں جے نہ یار سول اللہ جے نہ یار سول اللہ اسلم یارسول اللہ اسلام اور اسلام اور ساری باتیں اور اسلام لے آئے لیکن احنف اپنے قیس جو تھے وہ مدین منورہ میں اپنے ایک دوست کے مکان پہ گئے وہاں جا کے سامان اتارا وہاں جا کے اپنا غسل فرمایا کپڑے تبدیل کیے خوشبو لگائی اور تیار ہو کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے حضور بہت خوش ہوئے حضور نے فرمایا ہادا فیل ہل ون انا کہ یہ بندہ ہے جس کے اندر حلم ہے حوصلہ ہے صبر ہے انہوں نے کہا اصول اسی لیے اور نے یہ بھی مسئلہ نکالا ہے کہ جب آپ مدینہ منورہ جائیں تو جلدی نہ کریں بلکہ آپ نے جہاں ٹھہرنا ہے وہاں جائیں سامان رکھیں اطمینان کے ساتھ غسل کریں اپنا لباس بدلیں بدن میں کپڑوں میں خوشبو لگائیں اور انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رضۂ مبارک پہ حاضر کیونکہ یہ طریقہ حضور کو بڑا پسند اور جب مسجد میں حاضر ہوں تو یہ بھی یاد رکھیں کہ سب سے پہلے آپ دو رکعت تعیت المسد ادا کریں افضل تو یہ ہوتا ہے کہ ریاض الجنت میں موقع مل جائے ورنہ جہاں مسجد میں مل جائے کیونکہ وعدوں اوقات وہاں آدمی نہیں پہنچ سکتا یا اتنا رش ہے کہ جگہ نہیں ملتی چونکہ اللہ کا حق جو ہے وہ نبی کے حق میں مقدم ہوتا اور نماز پڑھنے کے بعد درواز شریف پڑھتے ہوئے اتنے ادب کے ساتھ چلیں کہ آپ کے اپنے پاؤں کی آواز بھی پیدا نہ ہو یہ نہیں کہ بس ایسے بھاگ رہا ہے اور شور کر رہا ہے اور ایک دوسرے کو دوست پوچھ رہے ہیں آپ کے ہوٹل میں ہیں یار اچھا اور یار ٹھہرو میں سلام پڑھ کے ابھی یاد یہ تو گستاخی ہے اور بے ادبی وہاں حاضری کے اصول ہیں اس کے آداب ہیں کہ بالکل خاشین خازین یہاں کے بہت بڑے عالم تھے اللہ ان کی قبر پہ رحمت فرمائے اور عیس الفضال آلہ بھی رہے پھر وہ جن کے بیٹے آج کل امام حرم بھی ہیں شیخ صالح تو ان کے والد جو تھے ابن حمید بہت بڑے عالم تھے بہت بڑے علماء میں تھے جیسے شیخ بن باز اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے اچھا خدا کی شان ہے کہ دونوں نابینا تھے وہ بھی نابینا تھے وہ بھی نابینا تھے لیکن علم پر اتنا عبور تھا ان لوگوں کو, کو کوئی مسئلہ پوچھو تو اس کی جزیات تک بھی یاد اور پھر ہر مسئلے پر دلیل میں کوئی نہ کوئی حدیث مبارک بھی دماغ میں تھی اتنا بڑا علم بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے گہرائی علم کے اندر گیرائی اور اگر کسی مخالف نے بھی دلیل کے ساتھ کوئی بات کی ہے تو اس کو قبول کرنا یہ بڑے لوگوں کی بات ہوتی ہے ہر آدمی اس مقام پہ نہیں پہنچ سکتا تو بہرحال ان نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جب ظاہر زیارت کے لیے مدینے حاضر ہو پلیقن خاش خاص ان متواز ان کہ این خشو کے ساتھ توازوں کے ساتھ ادب کے ساتھ چلے اور یہ دل میں تصور کرے کا انحو یارنبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گویا کہ وہ خود حضور کو دیکھ رہا ہے اگر حضور کی زندگی میں حاضر ہوتا اور حضور سامنے موجود ہوتے تو میں کس طرح کھڑا ہوتا کس طرح آتا میں کتنا ادب اور احترام کرتا وہی احترام بدستور باقی رکھے تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے اور اہن ابن قیس بھی مسلمان ہو گیا بنو قیس بھی مسلمان ہو گیا اس کے بعد قبیلہ بنو حنیفہ یہ یمامہ کے قبیلہ یمامہ کا علاقہ ہے ریاض کے قرب میں نجد کے علاقوں میں ایک جگہ ہے یمامہ وہاں اب بھی بنی حنیفہ ہیں یہ بنو حنیفہ جو ہیں یہ بہت بڑا قبیلہ تھا اور ان کا وہ سردار تھا وہ سید بط عبد اچھا یہ قبیلہ بھی اسلام لانے کے لیے آیا لیکن مسلمہ مدین سے باہر رک گیا اس نے کہا میں نہیں جاتا جو اسلام لانے کے لیے آ اسلام لے آئے حضور نے ان کو ہدایات دیے جائزے دیے کچھ نہ کچھ چیز دی کیونکہ اسلام میں یہ بھی حکم ہے کہ اگر کوئی آدمی باہر سے تمہارے دین میں آتا ہے تو اس کے تعلیف کلب کے لیے ضروری ہے کہ اس کے ساتھ کچھ ودارات کرو کیونکہ ایک دوسرے کو ہدیہ دینے سے محبتوں میں اضافہ ہوتا یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہدیا قیمتی ہو ہدیہ ہدیہ ہوتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سب کو ہدایا دیا تو انہوں نے کہا کہ حضور مسلمہ بھی آیا تو ہے لیکن وہ ابھی ودی نہیں آیا اس کے لیے بھی ہدیہ دیا آپ نے اس کے لیے بھی دے دی جب یہ قبیلہ واپس آیا تو مسلمہ کہنے لگا کہ اچھا اللہ کے نبی نے مجھے بھی ہدیہ دیا ہے انہوں نے کہا ہاں انہیں کہا یہ عجیب بات ہے میں تو مدینہ دیکھنا بھی نہیں چاہتا میں حضور کو ملنا بھی نہیں چاہتا اور انہوں نے مجھے ادیا دیا ہے تو ٹھیک ہے جو انہیں کہا کہ اچھا میں اپنا آدمی بھیجتا ہوں انہیں کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں لیکن میری ایک شرط ہے کیا شرط ہے اس نے کہا جی بات یہ ہے کہ میں آپ کا کلمہ پڑھتا ہوں اسلام لے آتا ہوں لیکن آپ کے بعد جو خلافت ہوگی وہ مجھے ملے گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی لکڑی تھی حضور نے فرمایا کہ اس کو جا کے کہہ دو کہ یہ لکڑی بھی اگر چاہو تو میں تمہیں دینے کے لیے تیار نہیں ہوں تو میرے بعد خلافت مانگتے ہو یہ اچھا اسلام ہے جو کہ شرط کتاب ہے کہ جی پیسے دو گے تو میں مسلمان ہوں نہیں دو گے تو میں مسلمان نہیں یہ کون سا اسلام ہوا بھائی ایسے اسلام کی اللہ کو کوئی ضرورت حضور نے فرمایا مجھے تمہارے اسلام کی کوئی ضرورت نہیں ہے تم نے جو کچھ کرنا ہے جا کے کرو اور اسی اسنا میں حضور نے خواب دیکھا سرکار دو جہاں رحمۃ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ میرے ہاتھ میں سونے کے دو کنگن ہیں اور میں نے ان کو پھوم کماری دو دونوں کنگن اڑ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے یہ خواب رکھا تو صحابہ نے کہا حضور ہمیں تو سمجھ نہیں آیا اس خواب کی تعبیر کیا ہے آپ نے فرمائش کی تعبیر یہ ہے کہ دو جھٹے آدمی پیدا ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے لیکن اللہ تبارک و ضالع کی رحمت سے اللہ پاک ان کی قوت کو ختم کر دیں گے جیسے پھونک سے اڑ گئی ہے وہ بھی اڑ جائے اور یہ انہی میں سے ایک مسلمت ابد القذاب تھا اور ایک اسود انسی تھا سید مدب القزاب یماما میں پیدا ہوا اور اسود الانسی جو تھا وہ یمن میں پیدا ہوا جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا کہ ہم بھی نبی ہیں اور ہم پر بھی اللہ کی واحد اور پھر سید ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مقابلہ ہوا اور حد سید نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوجوں نے مسلمۃ القذاب کو شکست دی مرتد قتل ہوا اور اس کا فتنہ نبوت جو تھا وہ ختم ہوا لیکن اسی طرح یہ فتنے پیدا ہوتے رہے ہوتے رہیں گے کیونکہ حضور نے خود فرمایا تھا سلاسو نہ قزاب تیس جھوٹے پیدا ہوں گے کل یزا نبی اللہ نبی وہ سب دعویٰ کریں گے کہ ہم نبی ہیں حالانکہ یعنی میرے بات اللہ نے نبوت کا بند کر دیا وہاں پیدا ہوا جیسے اس نے بھی یہاں نبوت کیا اور پھر وہ قادیان میں, پھر جناب پاکستان میں پھر ربے میں رب اللہ نے بہرحال ان کو ہر جگہ رسوا زلیل کیا کہ وہ اب پاکستان سے بھی نکالے گئے اور پوری دنیا کے عالم اسلام کے علماء نے متفق علیہ ان پر کفر کا فتوا دیا اب وہ جناب یہاں سے بھاگ کے پھر لندن میں چونکہ اصل نبی تو انہوں نے بنایا تھا اصل مرزا کو جب نبوت ملی تھی تو بنانے والے تو انگریز تھے بنانے والے وہی وہ تھے مسلمانوں کو لڑانے کے لیے نبوت کا فتنا گھڑا گیا تھا تو اب پھر ان کی گود میں چلا گیا کہ جناب ہم ہر جگہ سے مار کھا کے پھر حضور کے دربار میں حاضر ہوئے ہیں اب پھر آپ ہماری حفاظت کریں اب اس نے پھر وہاں ڈیرا لگایا ہے لیکن اللہ کا شکر ہے کہ حضور کے پرمانے وہاں بھی مقابلے کے لیے پہنچ رہے ہیں اس سے حقیقت ہے ابھی ہم جاتے ہیں ناج بہت سارے لوگ اس دفعہ بھی کچھ صحافی اور کچھ باہر کے جو لوگ ہوتے ہیں انہوں نے ایسے کہ جی آپ کو کیا تکلیف ہے دیکھیں وہ پاکستان چھوڑ گئے وہ انڈیا چھوڑ گئے وہاں وہ لندن میں آ گئے لیکن اب مولوی لوگ پھر بھی ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں تو آخر کیا ایسی بات ہے ایسے سوالات ہمارے پڑھے لکھے لوگوں کو بھی بڑا پریشان کرتے ہیں کہ پتا نہیں مولوی پاگل ہو گئے جب تمہارے ملک سے نکل گیا جان جھٹ گئی اصل بات میرے عزیز یہ نہیں ہوتی اصل بات یہ ہے کہ وہ باہر رہ کر بھی مسلمانوں کو گمراہ کر رہے ہیں اب آپ جرمنی میں جا کے دیکھیں اسی طرح آپ جنوب افریقہ میں جا کے دیکھیں اسی طرح اور جو افریقی ممالک ہیں نائجیریا وغیرہ وہاں جا کے دیکھیں اسی طرح زمبیا میں گانا میں جہاں جہاں انہیں موقع ملتا ہے چونکہ ان کے دو مقام ہوتے ہیں ایک جہاں جہالت ہو دوسرا جہاں غربت ہو اور تیسرا جہاں ضرورت ہو وہ تین آدمیوں کو پکڑتے ہیں اب ایک آدمی لندن میں گیا ہے اس کے پاس ویزا ختم ہونے والا ہے اور رہنا چاہتے ہو کہ ٹھیک ہے جی آپ ہمارا فارم پر کر دیں کہ آپ کا جماعت احمدیہ سے تعلق ہے ہم آپ کو سیاسی پناہ لے کر دے دیتے ہیں جی ہم تو پاکستان سے نکلے ہوئے ہمیں تو وہاں مار دیتے ہیں لوگ ہمیں پناہ دی تو جو آدمی جو آتے احمدیہ کا فارم پر کر دیا اس کو پناہ مل گئی انہوں نے کہا دیکھیں جی ہم تو ہر سال ہزاروں لوگوں کو مرزائی بنا رہے ایک تو یہ ضرورت ہے دوسری بات یہ ہے ہم نے ان کو کہا بی بی سی والوں کو آئی والوں کو ہم نے ان سے کہا نے کہا دیکھو یا یہودی ہیں نظرانی ہیں کبھی ہم نے ان کے ساتھ آ کر کوئی چیلنج کوئی مناظرہ کوئی مقابلہ کیا حالانکہ ہمارے نزدیک وہ بھی کافر ہے لیکن یہودی اپنے آپ کو یہودی کہتا ہے نصرانی اپنے آپ کو نصرانی کہتا ہے سکھ اپنے آپ کو سکھ کہتا ہے ہندو اپنے آپ کو ہندو کہتا ہے لیکن یہ بدبخت اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے مشکل یہ ہے یہ بھی آج کھلا اعلان کر دے گا جی میں مسلمان نہیں جان چھوٹی ختم کوئی ہمارا بنادرا نہیں کوئی جھگڑا نہیں کوئی تقریر نہیں کوئی جلسہ نہیں ہم پھر کبھی نہیں آئیں گے لیکن جب یہ اسلام کا نام لے کر لوگوں کو دھوکھا دیں کہ ہم ختم نبوت کے بھی قائل ہیں اور جو ختم نبوت کا قائل نہ اس کو ہم کافر سمجھتے ہیں لیکن ختم نبوت کا معنی ہے مہر نبوت تو جس کو اللہ کا نبی مہر لگا دے وہ نبی ہے ترجمہ اس کا وہ اپنا کرتے ہیں بہرال خیر کہنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ مسلما وہاں پیدا ہوا اسد انسی وہاں پیدا ہوا اللہ نے ان دونوں کا فطرہ جو تھا وہ بھی ختم کر اس کے بعد جو ہے بنو تئی بنی تئی جو تھے یہ بہت بڑا کبیرہ تھا جس میں ہاتم تائی جو بہت بڑا تاریخ میں سخی گزرا ہے یہ اسی تائی کبیرے کا سردار تھا ہاتھ اس قبیلے پہ حملہ ہوا تو تائی جو تھے وہ گرفتار ہوئے جس میں حاتم کی بیٹی بھی گرفتار ہو اور یہ وہی بیٹی ہے کہ جب حضور کے سامنے لائی گئی تو اس کے سر پہ دوپٹا نہیں تھا قیدی تھی تو حضور نے فرمایا کون ہے انہوں نے کہا حضور یہ ہم نے فرمایا اس کے سر پہ دوپٹہ ڈالو ان نے کہا حضور نے آ کافر آ کافر کاورت ہے انہوں فرمایا کافر کیا مطلب بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے کافر کی ہو ہندو کی ہو مسلمان کی ہو بیٹی تو بیٹی ہے تو بہرحال وہ حاتم دائی کی بیٹی بھی گرفتار ہوئی اور حضور کے راستے میں جب حضور مسجد جاتے نا تو راستے میں ہی وہ لڑکی بیٹھی ہوتی جب حضور گزرتے وہ کھڑی ہو جاتی حضور میری بات, بات بتاؤ کیا بات اتنے کہا ماتا ابھی وغاب الوافر میرا ابا بھی مر گیا میرا بھائی بھی غائب ہو گیا مجھے بتائے میں قید میں اکیلی عورت ہوں آخر ایک میں باپ کی بیٹی ہوں مہربانی کر کے مجھے رہائی دی جائے ایک دن دو دن تیسرے دن حضور نے فرمایا رہائی دی. اس نے کہا کہ حضور اگر میرا بھائی آپ نے فرمایا تمہارا بھائی اللہ اللہ کے رسول کا نام سن کے فرار ہو گیا بھاگ گیا اللہ اللہ کے رسول سے فرار ہونا چاہتا ہے اس کو نہیں ہاں ان تمہارا بھائی خدا آئے اسلام کے لیے تو پھر ہم اس کو بنا دیں گے تو یہ لڑکی واپس آئی اپنے بھائی کو ملی اپنے بھائی سے کہا کہ دیکھو تم تم اب نہیں بچ سکتے ہو با باسیوا اس کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چلے جاؤ اس نے کہا اچھا مجھے یہ بتاؤ کیونکہ آتم کی بیٹی جو تھی وہ بھی ایک بہت بڑی سمجھدار عورت ذات عمرات ہزم نے کہا تم مجھے مشورہ دو تمہارا مشورہ کیا ہے میں کیا کروں اس نے کہا آدھی دیکھو بات سنو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا تو اللہ کے نبی ہیں یا پھر بادشاہ ہیں ان دو میں سے تو خالی نہیں ہے کیونکہ اب سارے جدیا تو فتح ہو گیا اگر وہ اللہ کے نبی ہیں تو اللہ کے نبی کی صحبت میں رہنے سے تمہاری دنیا اور آخرت دونوں بن جائیں گی اور اگر وہ بادشاہ ہے تو بادشاہ تمہیں خود بلا رہا ہے تو جاؤ تمہیں کوئی نہ کوئی عہدہ مل جائے گا یہ کوئی سوچنے کی بات ہے تو اس نے کہا ابھی ہاں تمہاری رائے تو بہت اچھی عدی آیا ودین منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا احترام کیا آخر ایک بڑے باپ کا بیٹا تھا اور سخی انسان جو ہے وہ اللہ کو بڑا محبوب ہوتا ہے آدمی کے اللہ نے سخاوت دی ہو تو سخی آدمی چاہے کتنا گناہگار ہو لیکن اللہ کو بڑا پسند تو جب آئے تو حضور نے بڑا احترام کیا بڑی زد دی اب اس نے کہا کہ میں سوچ رہا تھا کہ بھئی کیا فیصلہ کروں کہ انہوں نبی ان ملک ان بادشاہ ہے آپ نبی ہیں کہتے ہیں ایسے ہم چم رہے تھے کہ راستے میں جات عمرات عجوزہ ایک بڑی عورت آئی اس نے کہا کہ یا محمد حضور میری بات سن وہ کہتی ہے کہ جناب میں وہ عورت جو ہے بوڑھی عورت ہے بالکل لکڑی پکڑے ہوئے اور اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کی بات سن رہے ہیں سارے صحابہ کھڑے ہیں کوئی ایک گھنٹے تک حضور بات سنتے رہے تو ادھی کہتا ہے میں نے دل میں فیصلہ کیا کہ یہ بادشاہ نہیں ہے آدابن الانبیاء یہ اللہ کا نبی ہے یہ خلق نبوت ہے کہ ایک بوڑھی عورت کے لیے سارا کافلا روکا ہوا اور گھنٹہ ہو گیا ادھر سڑک پہ کھڑے یہ بادشاہوں کی بات نہیں ہو سکتی انہو ڈبی نبی کہتی ہیں کہ پھر جب ہم پہنچ گئے مدینے میں حضور مجھے اپنے گھر میں لے گئے تو میں نے گھر میں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چٹائی بچی ہوئی ہے اور ایک چمڑے کا سرانہ پڑا ہے تو مجھے وہاں بھی اندازہ ہوا کہ انہوں نبی ان لئی سم یہ بادشاہ نہیں بادشاہوں کے گھر ایسے نہیں ہوتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سرانا مجھے دیا کہا کہ یہ سرانا لے لو اور اس پر بیٹھ جاؤ تم مہمان ہو تو میں نے کہا کہ نہیں رسول اللہ آپ اس سرحدے پہ بیٹھے حضور نے آپ اس سرانے پہ بیٹھے میں نے کہا نہیں حضور آپ کے سامنے میں کیسے سرانے پہ بیٹھ فرمایا میں حکم دے رہا ہوں تو مہمان ہو تو کہتے ہیں کہ مجھے حضور نے سرانا دے دیا میں سرانے کے اوپر چڑھ کے بیٹھ گیا اور حضور نیچے مٹی پہ بیٹھ میں نے کہا انہو نبی من الانبیاء یہ واقعی اللہ کے نبی ہیں بادشاہ نہیں ہیں میں نے کہا شد اللہ الا اللہ شد محمد الرسول اللہ حضور نے فرمایا تھی تمہیں پتا ہے کہ تم اب بھی دین کسوری پر ہو یہ دین کسوری جو تھا یہ یہودیت کے اور نصرانیت کے درمیان میں ایک نیا دین تھا ادھی کہتے ہیں میں تو حیران ہو گیا کہ بھی اس بات کا پتا تو میرے بیٹے کو بھی نہیں میرے باپ کو بھی نہیں میری بہن کو بھی نہیں ہر کوئی مجھے سمجھتا تھا کہ میں نصرانی ہوں حالانکہ میں نصرانی نہیں تھا میں تو قصوری تھا اور حضور نے فرمایا تم لوگوں سے مرباز بھی لیتے ہو جزیا بھی لیتے ہو اور حالانکہ تمہارے اس دین قصوری میں تو وہ لینا حرام ہے یہ جگہ ٹیکس جو لوگوں سے تم وصول کرتے ہو ادی کہتے ہے واللہ میں حیران ہو گیا کہ وہ چیزیں جس کا علم میرے سوا میری بیوی کو نہیں میرے بچے کو نہیں میری اولاد کو نہیں ان کو کیسے بتایا مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ کے نبی ہیں اور ان کو اللہ کے نے بھائی کے ذریعے خبر دی اور تو کوئی ذریعہ ہو ہی نہیں سکتا تو اسلام لے آئے یہ وہی ادی اپنے ہاتھوں میں جن کے بارے میں صحیح حادیث میں ذکر ہے کہ جب حضور نے آیت پڑھی اتخذوا تخو احبار ارباب اللہ کہ عیسائی جو تھے ان لوگوں نے اپنے پیروں کو اپنے مولویوں کو اللہ کے سوا رب بنا رکھا تھا تو اسی ادیب اپنے ہاتھ میں اعتراض کیا اس نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم نے ان لوگوں کو کبھی اپنا رب تو نہیں مانا حضور نے فرمایا صبر کرو وہ لوگ اگر کسی چیز کو حلال کر دیں تو تم اس کو حلال سمجھتے تھے وہ اگر کسی چیز کو حرام کرتے تو تم لوگ اس کو حرام سمجھتے انہوں نے کہا انہیں کہا یہی تو اللہ کا حق ہے یہ تشریح جو ہے یہ تو اللہ کا حق ہے اور خدا بنانا کیا ہوتا ہے اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ خدا کا بنا یہ نہیں ہوتا کہ بس جس کے آگے نماز سجود رکھو کیا جائے بلکہ جو احکام اللہ نے دیے ہیں اگر ان احکام کو نافذ کرنے والا یا بنانے والا ہم کسی دوسرے کو ماننے تو گویا ہم اس کو بھی خدا مان رہے ہیں یہی وہ بنیادی فلسفہ ہے کہ جیسے لوگ اپنے لیڈروں کے بارے میں اندھے موتقد ہو جاتے ہیں بہت بڑے بڑے مسلمان جو تھے بعض اوقات وہ کافر لیڈروں کے موتقد ہو گئے بعد مسلمان جو تھے وہ مسلمان لیڈروں کے موتقد ہو گئے اور بعد لوگ اپنے اس لیڈر کی محبت میں اتنے اندھے ہو جاتے ہیں کہ وہ نماز نہیں پڑھتا وہ بھی نہیں پڑھ رہے وہ شراب پیتا ہے وہ بھی پی رہے وہ جیسا لباس پہن رہا ہے وہ بھی پہن رہے ہیں تو اس لیے یہ جو والے یہ بھی بت پرستی ہے بت پرستی کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ ایک بت کھڑا کر دو اگر آپ بندے کو پوجتے ہیں تو یہ بھی بت پرستی ہے اگر آپ کسی کی شخصیت کی پرست کرتے ہیں تو وہ بھی بت پرستی ہے اگر آپ اللہ اللہ کے رسول کے مقابلے پر ایک آپ کا قائد ہے ایک آپ کا لیڈر ہے آپ اس کی بات کو مان رہے ہیں آپ لینن کو مان رہے ہیں آپ ماؤ کو مان رہے ہیں آپ جناب اسی طریقے سے کسی اور فلسفی کو مان رہے ہیں آپ کارل مارکس کو مان رہے ہیں آپ الڈمی کالے کو قانون کو مان رہے ہیں تو یہ اس سے بڑی بت کیا ہو سکتی ہے کہ مسلمان ہو کر اور غیر اللہ کے تشریح کو مانے یہ تو سب سے بڑا کفر ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہرحال بنو تئی بھی مسلمان ہو گئے اس کے بعد ایک قبیلہ تھا بنو بجیلہ جن کے آدمی تھے جن کا نام تھا عبداللہ عبد البجلی اور یہ آدمی ایسا تھا اللہ نے اس کو ایسی شخصیت دی تھی کہ دور سے کوئی دیکھے تو معلوم ہوتا تھا کہ بادشاہ وقت آ رہا اور حضور پاک نے اس کے آنے سے پہلے صحابہ سے کہا کہ ید خلو من حاد الباب نہاد اس دروازے سے ابھی کچھ دیر بعد ایک بندہ داخل ہوگا جس کے چہرے پر ایسا تمکا رت ہے جیسے بادشاہوں کے چہرے پر ہوتی ہے اور اس میں بڑا حلم ہے حوصلہ ہے کچھ دیر گزری دی تھی البجدی حاضر اور انہوں نے جب سنا کہ تمہارے آنے سے پہلے حضور یہ کہہ رہے تھے اشرف اس نے بھی فوراً کلوا پڑ اسی طریقے سے ایک قبیلہ تھا آج دن کا سردار تھا زماں میں اپنی اور یہ زمام ابن سال جو تھا یہ اپنے دور میں مانا ہوا آدمی تھا کہ کوئی بندہ اس کے سامنے بات کرے وہ فوراً بتا دیتا تھا کہ یہ سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ کہہ رہا ہے یعنی اتنا اس کو اللہ نے قیافہ کا علم دیا تھا اتنا وہ آدمی کے نفسیات کو اور آدمی کے چہرے کو اور اس کے اثاری وجہ کو یعنی خطوط کو پڑھ کے اندازہ کر کے آپ کو بتا دیتا تھا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے یہ سچ کہہ رہا ہے۔ ایسے بڑے لوگ پیدا اچھا اس کو علم ہے قیافا بھی کہتے تو اس کے قبیلے والوں نے کہا کہ اے زمام ایک بات کرو یار مہربانی کرو تم خود مدین شریف کیوں نہیں چلے جاتے ہو تاکہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر کے بتلا دو کہ وہ سچے ہیں اللہ کا نبی ہیں سچا ہے یا نہیں ہے تاکہ ہم بھی فیصلہ کریں ساری دنیا تو مسلمان ہو رہی تو زمام ابن سالب بابا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کے بیٹھے حضور کی خدمت میں اور پوچھا کہ من خلق السماوات اکسماواد محمد سمی آسمان کس نے پیدا کیا فرمایا اللہ من خلق الارض زمین کس نے پیدا کی حضور نے فرمایا اللہ اس نے کہا من نسبل جیوال ان پہاڑوں کو زمین پہ کس نے جمایا حضور نے فرمایا اللہ اس نے کہا اک سم محمد رسم جس خدا نے آسمان بنائے زمین بچھائی پہاڑ جمائے اس خدا کی قسم ادے کر آپ سے پوچھتا ہوں اللہ آرسال اسی خدا نے آپ کو رسول بنا کے بھیجائے حضور نے فرمایا نام بالکل و اشکال اشاد اراح اللہ محمد رسول اللہ اس نے کہا حضور میں بھی فرق مسلمان ہوں اس لیے یعنی مقصد ہے کہ اللہ دبار اسی طرح کہتی ہے کہ عربی حضور کی خدمت میں جنگل کا رہنے والا بدو آیا کہنے لگا اکسم کا خلق سماواد سبڑ میں ذات کی قسم دیتا ہوں آپ کو جس نے آسمان پیدا کیے جس نے زمین پیدا کی جس نے پہاڑ پیدا کیے آپ مجھے بتائیں ایسی چیز مجھے بتائیں جو مجھے جنت میں داخل کر دے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عقیدہ اپنا درست کر لو اللہ کے ساتھ شریک نہ کرو کبائر گناہوں سے بچ جاؤ اللہ کے فرائض جو ہیں جیسے پانچ نمازیں ہیں رمضان کے روزے ہیں زکوٰۃ ہے اگر پیسہ ہو پیسہ ہو سیت ہو طاقت ہو تو حجے اللہ کے فرائض پورے کرو کہنے لگا انکش کہنے لگا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو کچھ بتلا دیا ہے اس پہ میں نہ زیادہ کروں گا نہ تھوڑا کروں گا اس پہ میں ہمیشہ قائم رہوں گا اور اس کے بعد چل پڑا حضور نے فرمایا کہ دیکھو اس صحابی کو اس نے جو کچھ کہا ہے اگر اس نے سچ کہا ہے تو اللہ کی جنت اس کے لیے لازم ہو گئی اسی لیے بعض لوگ جو ہے نا سنت نفل نہیں پڑھتے وہ کہتے ہیں صحابی نے بھی کہا میں یہی پڑھوں گا اس میں نہ زیادہ کروں گا نہ کم کروں گا حالانکہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے وہ صحابی کا اپنا ایک اتحاد تھا ایک رائے تھی یہ مانا نہیں ہے کہ بھی سنت اور نوافل اگر ایسی بات ہے تو اللہ کے نبی بھی نہ پڑھتے پھر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی بھی سنت و نوافل نہ پڑھتے اب ہم نے حضور کی اتباع و ابتدا کرنی ہے کسی ایک صحابی کی اقتباط نہیں کرنی صحابی کی اتباع ہم کیوں کرتے ہیں کہ وہ اتباع کرتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولا و صحابی و سلامت کسی کسیت تو بہرحال یہ زماں سالبہ بھی مسلمان ہو گیا بنو حنیفہ بھی مسلمان ہو گئے بنو عامر بھی مسلمان ہو گئے بنو کیس بھی مسلمان ہو گئے اسی لیے اس سنا کو اس نو ہجری کو کہا گیا عام وفود یہ وہ سال ہے گئے جس میں وفد کے وفد دھڑا دھڑ آ رہے ہیں اور اسلام لا رہے ہیں اب اللہ نے قرآن نازل کیا سید خلو نفی دین اللہ نے اور داخل ہوئے دین میں فوجوں کی فوجیں جب یہ آیت اتری تو حضرت ابن عباس رونے لگ گئے صحابہ نے پوچھا کیا بات ہے ان نے کہا اس آیت میں اشارہ ہے کہ حضور کی وفات قریب آ گئی کیوں دین پورا ہو اب تھوڑا سا آپ پیچھے جا کے اپنے نظروں کو دوہرائیں کہ سلو حدیبیہ پر جب حضور نے سلو کی تھی اور اللہ نے فرمایا تھا انا فتح نا نک فتح اللہ نے اس کو فتح مبین قرار دیا تھا سلو ادبیا کو وجہ کیا تھی کہ سلو حدیبیہ میں صرف چودہ سو آدمی کا لشکر تھا لیکن دو سال کے بعد ساڑھے چار ہزار کا لشکر تھا اور غزین اور غز مکہ کے موقع پر دس ہزار کا لشکر تھا اور اب جناب دس ہجریویں جب حضور نے حج کا اعلان کیا تو ایک لاکھ کا لشکر حج پہ تیار ہوا یہ دروازہ کھل گیا نا فتح مبین ہو گیا اسلام نے ایسے نہیں کہہ دیا فتح وہ بھی فتح مانا ہوتا ہے کھولنا یعنی حضور کے آگے اسلام کے آگے جو رکاوٹیں تھیں وہ کھل گئیں اللہ نے ایسی فتوحات دی اب حضور نے اعلان فرمایا کہ جس شخص نے حج کرنا ہے وہ حج پہ چلے تو اب ایک لاکھ انسانوں کا قافلہ حج پہ چل رہا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مکے سے نکلے تھے تو ایک ابو بکر تھے ایک غلام تھے ایک راستہ دکھلانے والا تھا آج وہی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے جب حج کے لیے چلے تو ایک لاکھ لشکر ساتھ ہے اصل بات یاد رکھو اسلام یہ چاہتا ہے کہ اس کو موقع بھی ملے بات کرنے کا اسلام کو جب آپ صحیح معنو میں پیش کریں گے نا جی یقین کریں آج آپ پورے یورپ میں جا کر دیکھ لیں خدا کی قدرت ہے کہ جہاں جہاں اسلام پہنچ رہا ہے جہاں جہاں اسلام کی تعلیمات پہنچ رہی ہے روزانہ یعنی تعداد دس بیس پچاس روز لوگ مسلمان ہو رہے ہیں جن علاقوں میں آج سے بیس سال پہلے دو مسجدیں تھیں آج وہاں دو ہزار مساجد وجہ کیا ہے کہ اسلام تو ایک ایسا کامل مان جامع دین ہے کہ جب اس کو صحیح معنوں میں سمجھایا جائے تو لازمی بات ہے کہ کوئی بھی عقل مند آدمی اس سے انکار نہیں کر سکتے یہ الگ بات ہے کہ ہم اسلام خود پیشی نہ کر سکیں ہم نے اسلام کو ایک رسومات کا اور ایک عادات کا مجموعے کا نام دے رکھا ہے کسی نے تعدیہ نکالا تو اسلام کی علامت ہے کسی نے میلاد بنا لیا تو اسلام کی علامت ہے لیکن جو اسلام کے اصل جوہر ہیں اسلام کے اندر جو موتی ہیں وہ تو کبھی ہم نے پیش ہی نہیں کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تیاری کی حجت اور آپ کا یاد رکھیں یہ حج ایک ہی اسی لیے اسی کا نام حجت الوداع حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے تو چار کیے لیکن حج فرض ہونے کے بعد حضور نے جو حج کیا وہ صرف ایک حج ہے اسی لیے اس پہلا حج بھی وہی ہے اور آخری حج بھی اور یہ دس ہجری کا واقعہ ہے حالانکہ حج فرض ہوا ہے آٹھ ہجری میں نو ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو امیر حج بنا کے بھیجا اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ان کے ساتھ بھیجا کیونکہ مشرقین مکہ میں ایک مصیبت تھی ایک عادت تھی کہ اگر کوئی خاص آرڈر جاری کیا جائے تو یا بادشاہ خود کو آرڈر نافذ کرے یا اس کا کوئی قریبی رشتہ دار نافذ کرے اس لیے علی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھیجا کہ جا کے اعلان کر دو کہ اللہ خل جنت اللہ نفسما کہ ایمان کے بغیر کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا اللہ تریان آج کے بعد اللہ کے گھر میں کوئی آدمی بغیر کپڑوں کے تواف نہیں کر سکے گا اور حضور نے فرمایا انہم المشرکون نجس فلا یقرب المسجد الحرام بعد آبہم حذا اور جو مشرک ہے وہ پلید ہے اس کو بھی اللہ کے حرم میں داخل ہونے کا حق نہیں اور اسی طرح حضور نے حکم دیا کہ جتنی تواصیل جتنی بت جتنی تصویریں ہوں سب کو مٹا دو بلا قبرن مشرفن اللہ سویتہو اور قبری میں جتنی قبر نہ چھوڑو یہ سارے کام جو تھے نو ہجری میں ہو گئے اب دس ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی تیاری اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بین علی سے جس کا اصل نام تو ذل حلیفہ ہے لیکن مشہور جو ہے وہ ابیار علی ہے اور ہمارے بعض لوگوں نے تو ایک روایت بھی بنا رکھی ہے کچھ تو کہتے ہیں کہ یہ علاقہ جو تھا ہی حضرت علی رضی اللہ عنہ کا رقبہ زمین جائیداد تھی اسی لیے اس کو بی علی کہا جاتا ہے حالانکہ انتہائی بڑا جھوٹ ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں حضرت علی کے بعد تو بی بی فاطمہ کے ساتھ شادی کرنے کے لیے پیسے نہیں تھے اتنی بڑی جگیریں کہاں سے آ گئی تھی حضرت علی تو غریب آدمی تھے وہ تو سب کچھ بک کر بن گئے سیدنا علی رضی اللہ تعالی انہوں تو بیٹھے ہوئے مسجد رفی میں رو رہے تھے حضرت عثمان گزرے تو انہوں نے کہا کیا بات ہے کیوں رو رہے ہیں ان نے کہا کما ہے میں نے دو اونٹ پالے تھے کہ بھئی لکڑیاں لاؤں گا بیچوں گا اور پیسے کٹھے ہوں گے تو بی بی فاطمہ تھے میری شادی پہ خرچ ہوگا حضرت حمزہ نے دونوں اونٹ میرے نظر کر دیے حضرت حمزہ رضی اللہ چونکہ شراب آرام نہیں ہوئی تھی یہ اونٹ بٹھا کے جو گئے نا جی تو ایک مغنی گانا گا رہی تھی کہ پہلے سردار جو ہوتے تھے نا اونٹوں کی کوہان کاٹ کے کباب بنا کے کھلاتے تھے حضرت حمزہ نشے میں جو اٹھے اونٹوں کی کوہان کاٹ دی حضرت, حضرت علی واپس آئے تو دو دونوں اونٹ زخمی ہوئے پڑے گور ہوتے ہوئے حضور کی خدمت میں گیا گیا دیکھیں آپ کے چاچا نے کیا کر دیا حضرت حمزہ نے کیا کر دیا حضور آئے تو حمزہ نشے حضور نے فرمایا مادہ فالتا حمزہ یہ تم نے کیا کیا ہے تو ایسے آنکھیں اٹھا کہتے حل انتم اللہ عبید و آبائی اچھا اچھا تم تو میرے دادے کے غلام ہونا کیا کرنے آئے ہو حضور نے فرمایا علی ہو تو ہوش میں نہیں ہے اب اس کا بدلہ یہ ہے کہ میں تمہیں دے دوں گا اونٹنیاں اس کے بدلے میں میں کیا کہوں حمزہ تو حضرت علی علی اللہ ہو تعالیٰ بیٹھے ہوئے رو رہے تھے تو حضرت عثمان نے پوچھا کیا انہوں نے کہا حضرت تو میری تو جائیداد ہی اونٹنیاں تھیں دو وہ بھی حضرت حمزہ زبے کر دی ہیں اور بی بی فاطمہ کی شادی قریب ہے میرے پاس پیسے نہیں میں کیا خرچ کروں گا تو حضرت عثمان نے کہا کہ لا تب کے یہاں علی حضرت علی تمہیں غم کرنے کی کیا ضرورت ہے شادی علی کی ہوگی اور دولت عثمان کی ہوگی تو حضرت علی کے پاس کہاں سے جگیریں آ گئیں کہ بیر علی حضرت علی کا ہو گیا اچھا بعد لوگوں نے ایک اور روایت کھڑی ہے وہ کہتے ہیں جی کہ یہاں کچھ جن بھوت رہتے تھے جو کسی کے قبضے میں نہیں آتے تھے تو حضرت علی نے پکڑ کر ان کو اس کنویں میں قید کر دیا تھا یہ بھی جھوٹھی روایت ہے خدا جانے پتا نہیں مولویوں کو کہاں سے جن بھوت نظر آ جاتے ہیں اور ان کے جن بھوت بھی ایسے کوئی پاگل سمجھدار ہیں کہ جو پکڑتے ہیں مسلمانوں کو پکڑتے ہیں میں کہتا ہوں ان پیروں کو کہو بدبختو اگر تمہارے پاس کوئی جن شن ہے تو ان کو کہو کافروں کو مارو ہندو کو مارو ہماری جان چڑاؤ یہودیوں کو مارو تمہارے جن اچھے آئیں گے ہم مسلمانوں کو مارنے کے لیے بلے ہوئے ہیں فوجی جن کے ذریعے مٹھائی اٹھا لیتے ہیں بیٹھے ہوئے تھے حدرت نے حکم دیا کہ ملتان کا حلوہ لے آؤ بھی چوری لے آؤ یعنی چوری کھلا رہا ہے اچھا حدرت ہے نہ ملتان کا حلوہ جی اٹھا کے جن لے آئے کوئی اس کے باپ کا تھا جن کے باپ کا تھا تو حرام نہیں لوگ خوش ہوتے ہیں سبحان اللہ حضرت نے جناب ایسی کرامت دکھائی کہ بیٹھے بیٹھے ملتان کا حافظ ہلوا آ وہ حافظ ہلوا جو آ پہلے کھانا حلال ہے حرام ہے چوری کی حضرت نے حضرت کو تو ہاتھ کاٹا جائے جس نے چوری کرائی لوگ سمجھتے ہیں وہ پیر ہے تو بہرحال یہ کوئی شخص ایک اور گزرا ہے علی جس کے اس علاقے میں کوئی زمین تھی کنویں تھے جس کی وجہ سے اس کو ابیار آر علی کہا جاتا ہے اس کا سیدنا حضرت علی سے کوئی تھا جیسے وادی فاطمہ لوگ کہتے ہیں بی بی فاطمہ کو اللہ کے بندے بی بی فاطمہ تو غریب تھی وہ تو چکی پیستے پیستے ان کے تو ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے تو ان کی وادی فاطمہ کہاں سے آ گئی یہ جمون کے قریب یہ وادی فاطمہ ہے لوگ کہتے ہیں یہ بی, بی فاطمہ کی وادی ہے نبود بلّہ یہ سارے لوگوں نے خود گھڑے ہوئے ہیں کس سے جہاں جو نام فٹ آتا ہے نا جی قوم بڑی استاد ہے ایک منٹ میں لگا دیتی ہے کہ چلو بھائی اس کو بی بی فاطمہ کے ساتھ لگا دو اس کو حضرت علی کے ساتھ لگا دو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں تو شریف لائے تو آپ نے وہاں سے جو حج کی نیت کی تو وہ حج قران تھا حج قران کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آدمی حج اور عمرہ دونوں کی نیت ملا کر کر اور مکے میں آ کر اسی احرام عمرے کے بعد احرام نہیں کھولے گا احرام میں رہے گا اسی احرام کے ساتھ حج پہ جائے گا حج کرنے کے بعد کنکریہ مار کے قربانی کر کے مڑا کے احرام کھولے گا تو قران ہوگا تبتو کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ایشوریہ حج میں آکر کر عمرہ کرے عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دے آٹھ دن الحجہ کو حج کا احرام بانے اس کو کہتے ہیں تبتو اور حج افراد یہ ہوتا ہے کہ ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کارن تھے اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک حج کران جو ہے وہ افضل اس میں البتہ تھوڑا سا اختلاف ہے بعد ہے بعض ما یہ فرماتے ہیں کہ حج قران کے کئے یہ ضروری ہے کہ بکری ساتھ لائے سا ایک یہ ہونا ضروری ہے اگر اس لیے کہ حضور نے فرمایا تھا کہ جو لوگ بکریاں لائے ہیں وہ تو کران کریں جو نہیں لائے وہ تمتع کر لیں تو اس حدیث کو سامنے رکھ کر وہ یہ استدلال کرتے ہیں کہ بھائی اگر تو آپ بکری ساتھ لائے ہیں پھر تو آپ قران کر سکتے ہیں اگر آپ بکری ساتھ نہیں لائے ہیں تو پھر آپ تمتع کریں آپ کان کر ہی نہیں سکتے لیکن امام ونیفا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے بندو بکری لانا سنت ہے یا ذبح کرنا سنت ہے ایک آدمی بکری لے آئے لیکن ذبے نہ کرے پھر ادا ہو جائے گی نہیں ایک آدمی بکری لے آئے لیکن اس نے ذبے نہیں کی تو مقصد یہ ہے کہ اصل تو بکری زبے کرنا ہوا نا صرف ساتھ لانا تو نہ ہوا اور اس دور میں تو ساتھ لانا ممکن تھا اب ہم جب ہوائی جہاز بھی چڑھے تو ہمارے ساتھ کیسے جانور ساتھ آئے اب تو ہمارے بس میں بھی نہیں ہیں ہم معذور ہیں مجبور ہیں اور حضور تو عمرے میں جب آئے تھے پھر بھی جانور ساتھ لے کے آئے تھے اب جب آپ عمرے پہ تو پھر بھی آپ جانور ساتھ نہیں لاتے حضور نے جب حدیبیہ میں سلو کی تھی تو آپ کو یاد ہے آپ نے پڑھا تھا سیرت الرسول میں کہ جب وہ فیصلہ ہو گیا کفار کے ساتھ حضور واپس جانے لگے تو آپ نے حکم دیا بھی جانور ذبے کرو تو حضور تو عمرے میں بھی جانور ساتھ لے آئے تھے بہرحال جمی الحق کے الدا ہیں اللہ سب پر اپنی کروڑ رحمتیں رحمت فرمائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم قارن تھے اور جب مکے میں پہنچے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ یمن سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جب یمن سے پہنچے حضور کی خدمت حضور نے فرمایا کہ علی تم نے کیا ہے رام بادہ بھائی کران کا دمت تو کا یا افراد کا تو حضرت علی نے کہا کہ یا رسول اللہ میں تو جانور بھی لایا ہوں آپ کے لیے بھی لایا ہوں قربانی کے جانور اور اپنے لیے بھی لایا ہوں میں جب می پہ آیا یمن کے رستے سے میکاد پہ پہنچا تو میں نے کہا کہ یا اللہ چونکہ مجھے تو پتہ ہے نہیں کہ تیرے نبی کی کیا نیت ہے تو جو تیرے نبی کی نیت وہی میری نیت تو میں نے تو یہ ارادہ کر لیا تھا میں نے خود تو کوئی فیصلہ نہیں کیا تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے جب تم جانور بھی لائے ہو اور تمہاری نیت بھی وہی ہے جو میں نے کی ہے تو میں تو کارن ہوں تو لہذا تم بھی کارن ہو اب اسی مسئلے پر تھوڑا سا آپ غور کر لیں کہ بڑا ہمارے نوجوان لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے دیکھو جی ایک امام یہ کہتا ہے اور ایک امام یہ کہتا ہے اور دیکھو جی لوگ کہتے ہیں حنفی شافی بلکی حملی اور یہ بات ہے کیسے لوگوں نے مسئلے بنا لیے ہیں حالانکہ یاد رکھو کہ حضور نے تو حج ایک کیا لیکن حج کی قسمیں میں تین بن گئی اور پھر امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک حج ایک کی افضل ہے امام احمد ابن حمبر رحمت اللہ علیہ کے نزدیک تمت تو افضل ہے امام شافی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک حج مفرد افضل ہے اس لیے لوگ کہتے ہیں دیکھو جی حضور نے تو ایک حج کیا اور مولوی نے حج کی قسمیں بھی بنا لی ہیں اور وہ کہتا ہے وہ افضل ہے وہ کہتا ہے وہ افضل ہے حالانکہ اگر اللہ کے دین کے ساتھ تھوڑا سا تعلق ہو تو کوئی مشکل بات نہیں امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ کیوں کہتے ہیں کران افضل ہے وہ کہتے ہیں کہ حضور کا اپنا حج تو کران ہے نا تو حضور جب افضل ہیں تو حضور کا ایک ہی حج ہے اللہ ان سے افضل حج کروائیں گے تو لازم بات ہے کہ کران افضل حضور نے فرمایا مکے میں آنے کے بعد صحابہ سے کہ بھائی جن لوگوں کے پاس قربانی کا جانور نہ ہو عمرہ کر کے احرام کھول دے صحابہ نے آگے عرض کیا انہوں نے کہا یارس اللہ آج چار دن حج ہے اور آٹھ الحج کو ہم نے منا جانا ہے یوم اب اگر ہم احرام کھول دیں گے تو لازمی بات ہے کہ انسان کی توجہ پھر بیوی بی کی طرف ہوتی ہے خواہشات کی طرف ہوتی ہے تو یہ حضور نے فرمایا کیا کر رہے ہو اگر مجھے پتا ہوتا تو میں بھی جانور ساتھ نہ لے آتا تو میں بھی تبدو کرتا اور اگر اللہ نے مجھے پھر نصیب کیا تو میں بھی تبدو کروں گا تو امام محمد نے حنبل فرماتے ہیں کہ جب حضور زبردستی تبدو کروا رہے ہیں اور حضور کی تمنا ہے کہ لولہ سکھ تلا دیا اگر میں بھی جانور ساتھ نہ لاتا میں بھی تبتو کرتا تو تبدو افضل ہے اب حج کی دوسری قسم بھی نکل گئی اور امام احمد بن حنبل کے افضل کہنے کی دلیل بھی بن گئی کہ حضور جو فرما رہے ہیں امام شاپی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں جناب اپنا مفرد افضل ہے ان سے پوچھا کہ امام صاحب آپ مفرد ان نے کہا اللہ نے حج فرض کیا ہے کہ عمرہ بھی فرض کیا ہے انہوں نے کہا فرض کیا ہے کہ للہ منیستتا ہی اللہ نے حج فرض کیا ہے باقی عمرہ تو اس کے ساتھ رواز ہیں کہ موقع مل جائے تمتو کر لو موقع مل جائے کران کر لو موقع مل جائے صرف حج کر لو لیکن اصل فرضیت تو حج کی ہے لہذا افضل مفرد ہے, ہے تو اب دیکھیں تمام اینماں اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں قرآن و حدیث کو سمجھ رہے ہیں تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جتنا اہم کرام ہیں ان کا فہم قرآن ہوتا ہے فہم حدیث ہوتا ہے یعنی حکم تو قرآن کا ہے حکم تو حدیث رسول کا ہے ان کی صرف تھنکنگ ہے ان کی سوچ ہے ان کی رائے ہے جیسے آپ کے بڑے بڑے لائر ہیں بڑے بڑے ججز ہیں قانون پڑھتے ہیں ہر کسی کی رائے اوپین ہے اپنی اپنی تو اس میں کوئی جھگڑا نہیں ہوتا کوئی اخلاف نہیں ہوتا کوئی اختلاف نہیں ہوتا صرف تم کو دین میں اختلاف نظر آتا ہے کیونکہ ادھر آنے کا جی نہیں چاہتا نا تو آپ جان کیسے چھڑائیں دیکھو جی ایک مولوی یہ کہتا ہے اور ایک مولوی وہ کہتا ہے میں تو ہمیشہ لوگوں سے کہتا ہوں کہ چلو آپ ایسا کریں جن باتوں پر مولوی متفق ہیں وہ تم مان لو جھگڑے والی چھوڑ دو جن جن باتوں پر مولوی تمہیں لڑاتا ہے نا کچھ مولوی کچھ کہتا ہے نماز کے لیے تو جھگڑا کوئی نہیں تمام مولوی کہتے ہیں نماز پڑھو یا کوئی ایسا مولوی بھی ہے جو کہنا پڑھو تو چلو بھی یہ تو شروع کر دو نا کم از کم اس میں تو سارے مولوی متفق ہیں نا رمضان کے روزے کے بارے میں کتنے مولوی ہیں جو تمہیں کہتے ہیں کہ نہ رکھو یا تیس یا انتیس نہ رکھو بلکہ اس دفعہ دس رکھ لو کوئی ایک مولوی دکھاؤ جس نے اختلاف کیا ہو اچھا اگر تم صاحب دولت ہو تو حج کے بارے میں ایک مولوی دکھاؤ جو کہہ جی حج نہ کرو اچھا ایک مولوی مجھے دکھاؤ چاہے وہ خود داڑھی مڈاتا ہو لیکن کسی کو کہے کہ داڑھی مڈاؤ ایک مولوی پیدا کر دو کسی پارٹی کا بریلوی ہو دیوبندی ہو بس ٹھیک ہے میں تمہارے ساتھ ہوں میں اس کی بات میں مان لوں گا میں نرم آدمی ہوں میں جھگڑا نہیں کروں گا تو جن مسلوں پر مولویوں میں اختلاف نہیں ہے سارے مولوی ایک ہی بات کہہ رہے ہیں اس وقت تم چلنا شروع کر دو اور جن پر اختلاف ہے ان کو رہنے دو وہ بعد میں حل کر لیں گے جیسے وہ شیا کہتے ہیں نا جی کہ ہمارا قرآن جو ہے غار میں ہے اور ستر گز لمبا ہے کہ اللہ کے بندے ہم سے آدھے گز والا نہیں پڑھا جاتا تم ستر گز والا چھپا کے بیٹھے ہوئے ہوا وہ اگر آ تو بتا نہیں اس پہ کون عمل کرے گا تو ہم نے کہا شیعہ سے بھی آپ کا ہمارا جھگڑا ختم ہم آپ کو اس کام پہ کوٹ میں جا کے لکھ دیتے ہیں کہ جب تمہارا قرآن آئے گا ہم اس پر عمل کریں گے اور جب تک وہ نہیں آتا تم ہمارے قرآن پر عمل کر تو وہ اس پر بھی نہیں آتے اس کا کیا کیا جائے کیونکہ وہ قرآن ہو تو آئے نا وہ تو ہے نہیں اس نے تو آنا نہیں کیسے رکھتے ہیں آدمی تو سمجھدار ہے تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کوئی بات بھی امام یا علماء خود نہیں بناتے الا وہ جو بالکل پٹڑی سے ہٹے ہوئے ہیں وہ پھر علماء بھی نہیں وہ تو باطل ہیں اہل باطل ہیں پھر ہیں ان کو تو عالم کہنے کا حق ہی نہیں عالم تو وہ ہوگا جو نبی کا وارث ہوگا الام عب ربیا جو انگریش ہو وہ کیسے عالم ہو سکتا ہے بھائی وہ تو ظالم ہو سکتا اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجب تشریف لے آئے اور یومت ترویا یومت ترویا کہتے ہیں آٹھ تاریخ کو ترویہ کیوں کہتے ہیں کیونکہ منا میں پانی نہیں تھا تو اس وقت لوگ اپنے اونٹوں کو پانی پلا لیتے تھے اور برتن بھر لیتے تھے اور مشکیلے بھر لیتے تھے بھی منا میں جو رہنا ہے دو تین دن پانی کا کیا کریں گے تو اس لیے اس کا نام بن گیا یومت ترویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم منا تشریف لے گئے اور نو تاریخ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم منا سے روانہ ہوئے تو اب سارے مکے والے بھی صحابہ بھی حیران تھے پریشان تھے کہ دیکھیں اب کیا ہوتا ہے چونکہ قریش مکہ جو تھے وہ ملطلفہ میں ٹھہر جاتے تھے وہ عرفات نہیں جاتے تھے کیوں انہوں نے اپنا ایک مسئلہ خود نکال لیا انہوں نے کہا کہ نہ الحرم انہوں نے کہا بھی ہم تو حرم کے مجاور ہیں حرم کے لوگ ہیں ہم مضطلفات آگے جائیں گے تو بس تو حرم سے نکل گئے ہیں نا ہم ارفات تو حرم سے باہر ہیں نا لہٰذا ہم حج کریں گے اور کریں گے حرم کے اندر بس ہم تو آگے جاتے نہیں اب جیسے ہمارے بلوچوں نے کوئٹہ میں بھی مسئلہ حل کر دیا ہے وہاں ایک جبل مراد ہے ایک ذکری پارٹی ہے وہ کہتے ہیں جی مکہ مدینے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہی جبل مراد پہ آج اور یہی حج کر لیتے ہیں اور کچھ لوگ پیدا ہوئے ہیں ماشاءاللہ وہ کہتے ہیں ہم جنت میں بھی نہیں جاتے چلو وہ کہتے ہیں جی ہم جنت میں بھی ہوں اللہ کے بندے جنت میں کیوں نہیں جاتے ہم کہتے ہیں ہمیں کافی ہیں بغداد کی گلیاں ہمیں جنت جانے کی ضرورت ہی نہیں ہمیں تو بغداد میں بھی جانا ذرا دیر کرو ستام کے بعد جانا ایسا نہ ہو کہ جنت تو ملے سو ملے وہ جہاں پہنچائے گا نا تمہیں جہنم ہوگی برتخ میں لٹکتے رہو گے اللہ کے بندے کوئی عقل کی بات ہے جو دماغ میں آ جائے کہہ دیا اللہ کے دین کو مذاق تو نہیں بنایا جا سکتا حضور صلی اللہ علیہ اس لیے قریش نے بھی اپنا ایک مسئلہ بنا لیا انہوں نے کہا نحن الحرم فلا من الحرم ہم حرم سے نہیں نکلتے ہمارا حج مدلفہ میں ہو جائے گا حضور صلی اللہ, اللہ, اللہ سے سیدھے عرفات گئے سمجھ آ گیا کہ نہیں حج عرفات میں ہوگا اسی لیے حضور نے فرمایا تھا الحج جو حج تو عرفات کی حادری کرنا اگر کوئی مدلفہ میں رہے اگر کوئی حرم میں رہے تو اس کا حج ادا نہیں ہوگا جب تک کہ وہ عرفات میں نہ ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی عرفات کے میدان میں وہ عظیم خطبہ جو خطبہ ہے حجت الفا یہ وہی خطبہ ہے جس کو ساری دنیا نے لیا ہے مانتے نہیں ہیں اقوام متحدہ آپ کا اور سلامتی کونسل آپ کی اور جناب ہیومن رائٹس والے اور انسانی حقوق والے اور تنظیمیں جتنی دنیا میں ہیں یہ آپ کے جتنے فرانسیسی انقلاب آئے ماؤ کا انقلاب یہ سب انہوں نے اصل کیا تھا وہ خطبہ ہے محمد الرسول ان سب کا اصل چارٹر جو ہے وہ یہ ہے وہ خطبہ جو حضور نے حجت الوداع میں پڑھا تھا فرق صرف اتنا ہے کہ دشمن نام نہیں بتلاتا نام نہیں لیتا کہ میں نے کہاں سے لیا ہو گیا تھا میری سوچ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خطبۃ الوداع جو ہے اتنا عظیم اتنا جامع اتنا معنی اتنا کامل خطبہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ایسے خطبے کی پورے عالم میں مثال نہیں ملتی جہاں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں بڑی باتیں فرمائی وہاں عظمت خون مسلم حضور نے فرمایا فرمائی ایو منہذا ایو بلدن حاضہ ایو شہرین حاضہ حضور نے میں آج کون سا دن ہے حج یوم الوقوف کون سا مہینہ ہے دل حجا کون سا شہر ہے مسجد الحرام مکت المکرمہ آپ نے فرمایا میں مسلمانوں سن لو ان و کم مسلمانوں کا خون مسلمانوں کا مال مسلمانوں کی عزت اسی طرح حرام ہے جیسے آج کے دن کی حرمت بلد الحرام کی حرمت اور شہر اللہ الحرام کی حرمت ہے جیسے یہ تین حرمتیں کبھی نہیں توڑی جا سکتی مسلمان کی جاڑ مال کی بے کبھی نہیں کی جا سکتی حرمتِ عظمتِ اسلام اور عظمتِ خون مسلم اور آج ہماری بدقسمتی ہے کافروں کا کتا مر جائے تو پوچھنے والے ہیں اور مسلمانوں کے خونوں کی نبیاں بہ جائیں تو کوئی رونے والا بھی نہیں فما بقت آج ہماری وہ حالت ہو گئی ہے کہ ہم پر نہ آسمان روتا ہے نہ زمین روتی ہے ہر جگہ رسوائی ہر جگہ ضلع ہر جگہ خواری ہر جگہ مسلمانوں کی بربادی کہیں عورتوں کے جلوس ہیں کہیں مسلمانوں کو قتل کیا جاتا ہے کہیں مسلمانوں کی عورتوں کے ساتھ اجتماعی آبر ریزی کی جاتی ہے لیکن کافروں کا اگر کوئی جہاز بھی گر جائے الزام بھی لگ جائے تو ملکوں پہ پابندیاں لگ جاتی ہیں مسلمانوں کے لیے رونے والا بھی کوئی نہیں کو میں دیکھ لیں کیا ہے یعنی جو مدد کرنے آئے انہوں نے بھی مسلمانوں کو مارا مقصد یہ تھا کہ نسل مسلم کو ختم کر دو امداد مقصد نہیں تھا اس کی وجہ کیا ہے وجہ بڑی آسان سی ہے جو اللہ میں نے کہی وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خواہ رہے ہیں آج تارے کے قرآن ہو کر ہم نے اللہ کے قرآن کو چھوڑا اللہ نے ہمیں چھوڑ دیا سیدھی سی بات نام کے مسلمان ہے پٹواری نے لکھا ہے مسلم آتا مسلم پاسپورٹ میں لکھا ہوا ہے یہ کون ہے جی مسلم باقی اس کو پتہ شدہ کوئی پتا چلتا اسلام کیا ہے. نام ہے کوئی بڑے سے بڑا مسلمان ہے جو نماز پڑھ لیتا ہے ماشاءاللہ سمجھتا ہے کہ میں تو بالکل ولی اللہ ہو گیا نا مکہ شریف میں گیا ہوں نماز بھی پڑھتا ہوں وہ تو یہ سمجھتا ہے نا کہ میرا تو اب آسمان پر پہنچنے کے درمیان ایک دو میٹر کا فاترہ رہ گیا ہے باقی یہ نہیں سمجھتا خدا کے بندے مکے میں رہنا کوئی بڑی بات نہیں ابو جی حل تو سارے پیدا ہی مکے میں ہوا رہا بھی مکے میں اسی لیے بزرگوں نے لکھا ہے کہ خرسا رہا تو خر باشد عیسا نے اسلام کے گدے کو چلے جاؤ مکے شریف میں دو سو سال باندھ کے کھڑا کر دو تو گدا گدا ہی رہے گا بندہ تھوڑا بن جائے گا اصل بات جو ہے کہ دیکھیں حضور کتنی عزت کے فرمائے جیسے بل دل حرام شہر اللہ الحرام مسجد الحرام یوم الحرام اس کی حرمت اسی طرح ان کم ومبال حرام اور اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لا فضل لعربی خبردار کسی عربی کو اجمی پہ فضیلت نہیں ولا بلال احبر اللہ کسی گورے کو کالے پہ فضیلت نہیں یہ سارے انسریت کی جنگیں ہیں قومیت کی جنگیں ہیں کہ نحن الفلا وہ نہ وہ نہن اسلام نے تو ختم کی یہ بت ہیں بت سب سے بڑے بت ہیں قومیت، کوبیت نسانیت وطنیت صبائیت ان سب کو جب تک نہیں توڑو گے اسلام نہیں آئے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ خبردار کسی گورے کو کالے پہ عربی کو اجمی اللہ تخوا اصل تقوی کے ساتھ ہے جو جتنا بڑا متقی ہوگا اتنا اللہ کے ہاں اس کی شان ہوگی اور حضور نے فرمایا کہ یا الناس لوگوں سن لو آج کے بعد ربا حرام سود حرام فرمایا اول بن روباس ربن موزوں فرمایا یاد رکھو کہ آج میں سود کو اپنے پاؤں کے نیچے کچل رہا ہوں اور سب سے پہلے میرے چاچا عباس کا جو سود ہے میں اعلان کرتا ہوں کہ کوئی بندہ سود نہ دے اصل قرض واپس کرے اپنے چاچا کا سود سب سے پہلے ختم کیا اور حضور نے فرمایا کہ یاد رکھو جو جاہلیت میں دشمنی تھی کہ ایک بندہ مارا ہم دو ماریں گے وہ دو ماریں گے ہم چار ماریں گے آپ نے فرمایا ختم آج کے بعد کوئی جاہلیت کے خون کا بدلہ نہیں ہوگا ابا آمر ابن ربیت ابن عبد المطلب آمر جو عبد المطلف کی اولاد میں ان کے خون کا بدلہ میں معاف کرتا ہوں کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا بس ختم جاہلیت کی جنگیں ختم اور حضور نے فرمایا یاد رکھو کہ قتل عمد اگر کوئی کرے گا تو کساس اور شیب عمد کرے گا یا خطا کرے گا تو دیت شیب عمد کا کیا معنی ہوتا ہے کہ ایک آدمی لکڑی والی بندہ مر گیا باری تو ہے نا اس نے ویسے لکڑی کے ساتھ عام طور پہ بندے مرتے نہیں ہیں تو اس کو کہا جاتا ہے شیب عمد اس کی دیت کتنی ہوگی فرمایا ایک سو اونٹ اس کے لیے جو ہے کی جائے گی تو یہ وہ حج الوداع ہے جس میں میرے محبوب نے سارا اسلام کا چارٹر کیاوت کے لیے جاری کیا اور جس میں اللہ نے باقی تو بات باقی ان شاء اللہ وبا إلّ احباب کرام اس کے بعد اب آپ اس مبارک سلسلے کی سی ڈی نمبر تیس سماعت فرما